اس عنوان کے تحت استاد محترم نے مختلف اسباب بیان فرمائے ہیں پہلا جو سبب بیان کیا گیا ہے وہ ہے شرعی اصولوں کے مطابق شعر خلافت کا موروسی خلافت میں بدل جانا اور جس کی وجہ سے دو قسم کی بیماریاں پیدا ہوئی ہیں ایک بیماری اقتدار کی رسکشی دوسری بیماری ظلم و ستم میں ترقی چونکہ شع کی نگرانی کا کوئی خوف اور اندیشہ نہیں تھا اس لیے حکمران آپس میں اقتدار کے لیے لڑتے رہتے تھے اور عوام پر اور آپس میں بھی ایک دوسرے پر ظلم کیا کرتے تھے آج کے سبب میں استاد محترم خلافت کے سقوط کے اسباب میں سے دوسرا سبب بیان فرمائیں گے جو من الما و تدخل خلافت کے سقوط کے اسباب میں سے دوسرا سبب ہے باندیوں کے ساتھ شادی پھر ان باندیوں کا حکمرانی کے امور اور جانشینی کے مسئلے پر مداخلت کرنا محترم فرماتے ہیں کہ خلاف راشدین کے زمانے میں خلافا کی جو مائیں تھیں ان کی جو بیویاں تھیں وہ سب کی سب من شریفات ومن اعراق عربیہ انتہائی شریف نسل قسم کی عورتیں تھیں اور عربی نسلوں سے ان کا تعلق تھا اسی طرح اموی خلافہ کے زمانے میں بھی یہی دستور چلتا رہا یعنی ان کی مائیں اور بیویاں نیک خصلت والی اچھے اخلاق والی اور عربی نسل سے تعلق رکھتی تھی بن کے خلافہ میں سے صرف دو ایسے خلیفہ ہیں جو کہ اجمی ماؤں سے پیدا ہوئے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی بنو امیہ کے خلافات تھے وہ سب کے سب عربی ماؤ سے پیدا ہوئے ہیں ولید بن عبد الملک کے بیٹے یزید ایک فارسی ماں سے پیدا ہوئے ہیں جن کو شاہ فرند کہا جاتا تھا اور یہ یزدگر کی بیٹی تھی یعنی ایران کے جو سب سے آخری بادشاہ تھے فیروز بن یزدگر بن کسرا اس کی بیٹی تھی یزید کی ماں اور مروان بن محمد بن حکم جو کہ بن امیہ کے سب سے آخری خلیفہ ہیں ان کی ماں بربری قبیلے سے تعلق رکھتی تھی مغرب اقسا یعنی مراکش اور تیونس کے اطراف میں نفظہ نامی ایک بربری قبیلہ رہتا ہے مروان بن محمد بن حکم کی والدہ اس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی بنو عباس کا معاملہ بالکل الٹ تھا یعنی جیسے بن عمیاں میں صرف دو ہی خلفاء مستثنا ہیں جن کی مائیں اجمی تھی جبکہ خلفاء بنے عباس میں صرف تین خلیفہ ہی ایسے تھے جن کی مائیں عرب نسل سے تعلق رکھتی تھی اس کے علاوہ سب کے سب فارسی رومی ترکی آرمینیائی اور بربری خواتین سے پیدا ہوئے ہیں اکثر خلفاء العباس، صفح مہدی اور امین یہ تین خلفاء اس قاعدے سے مستثنا ہے ان کی مائیں عرب نسل سے تعلق رکھتی تھی اسی طرح اندلس میں جو مسلمان عمرہ کی خلافت اور حکومت قائم تھی اس میں بھی یہ بیماری بڑی حد تک موجود تھی اکثر ان کی مائیں اور بیویاں عیسائی باندھیا تھی یا عمارا کو اور خلفاء کو ہدیے میں پیش کیا گیا تھا اور ان میں ایسی بھی بہت ساری شہزادیاں تھی جو کہ نصرانی عیسائی بادشاہوں کی بیٹیاں تھی اب ان عورتوں کے نام لے کر وقت ضائع کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے بنو عباس میں خیزران نامی جو عورت تھی خلیفہ مہدی کی بیوی تھی ہارون الرشید کی والدہ تھی خیزران نامی اس عورت کا بہت ہی زیادہ اثر رسوخ خلیفہ اور خلافت پر قائم تھا اسی طرح خلیفہ متوکل کی بیوی جسے صبیحہ کہا جاتا ہے اندلس میں ایک عورت بہت مشہور تھی جسے طروب کہا جاتا ہے الحاصل انا سوالی ملوک لوگ بھی اپنے بادشاہوں کی پیروی کرتے ہیں چنانچہ ان بادشاہوں اور خلفاء کے اور بڑے بڑے عہدے دار وغیرہ بھی اسی عادت میں مبتلا تھے غیر عربی عجمی عورتوں کے ساتھ عیسائی شہزادیوں کے ساتھ شادیاں رچایا کرتے تھے جیسے منصور بن عبی عامر جن کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے کہ وہ سلیبیوں کے خلاف انہوں نے بہت ہی زیادہ جنگیں لڑی ہیں انہوں نے دو عیسائی شہزادیوں کے ساتھ شادی کی ہے ظاہر سی بات ہے یہ شادیاں تو سیاسی مقاصد کے خاطر ہوا کرتی تھی تاکہ اپنے دشمنوں کو زیر کیا جائے اور ان مخالف عمرا کو دانت دکھایا جائے جو کہ ان کے خلاف کھڑے ہوا کرتے تھے اسی طرح معتمد بن عباد نے ایک باندی سے شادی کی تھی جسے رومے کیا کہا جاتا تھا فاطمی خلافہ یعنی ابخانیوں کے جو سربراہان تھے ان کا بھی یہی حال تھا میرے بھائیوں یہاں پر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ باندیوں کے ساتھ انہوں نے شادیاں کی ہیں بنیادی مشکل دراصل یہاں پر یہ ہے کہ ان عورتوں کا خلافت اور خلیفہ پر کنٹرول اس حد تک زیادہ ہو جایا کرتا تھا کہ بھائیوں کے درمیان لڑائیاں ہوا کرتی تھیں اور چچزات بھائیوں کے درمیان پھوٹ پڑ جائے کرتی تھی ان عورتوں کی وجہ سے وکان ازال کا من اسبابی دوحف دولتی رہا اور عورتوں کی ملکی معاملات میں مداخلت سے خلافت کمزور ہوتی تھی خلافت تباہی و بربادی کے دہانے پر آ کھڑی ہوتی تھی کہا جاتا ہے کہ خیزران جو کہ خلیفہ مہدی کی اہلیہ تھی وہ اس حد تک ملکی معاملات میں اور حکومتی امور میں مداخلت کیا کرتی تھی کہ بہت بڑے بڑے وزرا اور منصب دار لوگ اس کے دروازے پر آ کر کھڑے رہتے تھے آخر ان کے بیٹے خلیفہ ہادی نے جب ان کی خلافت قائم ہوئی تو اپنی والدہ کے مداخلت کو کم کرنے کی کوشش کی تو کہا جاتا ہے کہ خیزران یعنی ہادی کی والدہ نے اپنے بیٹے کو قتل کرنے کی کوشش کی اسی طرح متوکل کی جو اہلیہ تھی جس کو صبیحہ اور بعض لوگ بطور مذاق قبیحہ بد شکل بھی کہا کرتے تھے اس نے اپنے بیٹے کو جانشین بنانے کی کوشش کی اور اس جھگڑے میں کبھی خانے سبھی نے اپنے ہی شوہر متوکل کو قتل کروا دیا وہ الحاظ القیاس عورتوں کی مداخلت سے حکومتی امور میں بہت ہی زیادہ مشکلات پیدا ہوا کرتی تھی استاد محترم یہاں پر ایک واقعہ بھی لکھ رہے ہیں کہ رومیکیا جو کہ معتمد بن آباد کی اہلیہ تھی یہ اپنے ناز و نخرو اور حسن و جمال سے اپنے شوہر کو قابو میں رکھا کرتی تھی اللہ اکبر کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اس نے محل کی کھڑکی سے کسان عورتوں کو دیکھا تھا جو کہ ہل چلا رہی تھی چنانچہ اس نے اپنی اس خواہش کے اظہار اپنے پیارے شوہر کے سامنے کیا تو شوہر صاحب نے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے زمین پر مشک اور آمبر بچھوائے پوری زمین کو مشک اور آمبر سے بھرا اور پھر یہ ریکیا نامی عورت جو ہے کسانوں کی نقل اتارنے میں مصروف ہوئی میرے بھائیوں عورتوں کے ان ناز و نخروں اور ان کے بادشاہ شوہروں کی طرف سے غفلت کے نتیجے میں عیسائیوں کو بھی بہت زیادہ فرصت ملی الفانسو ششم جو کہ ہسمانیہ کا بادشاہ تھا اس نے معتمد بن آباد کی حکومت پر حملہ کیا اگر یوسف بن تاشفین رحمہ اللہ تعالی آ کر ابن عباد کی مدد نہ کرتے تو اس کا تو بیڑا ہی غرق ہوتا اور اس کی حکومت عیسائیوں کے ہاتھ لگ جاتی لیکن یوسف بن تاشفین رحمہ اللہ تعالی نے آ کر ہسپانوی کافر بادشاہ سے ابن اباد کی حفاظت کی اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حکومت کا اہل نہیں ہے تو یوسف بن تشفین نے معتمد بن آباد کو جلاوطن کر دیا اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ اغمات نامی جیل میں رہے جہاں وہ اپنے شعر لکھنے کی خواہش کو پورا کرتے رہے اسار محترم فرماتے ہیں کہ یہ غیر ملکی جو مائیں تھیں انہوں نے یقیناً اپنے بچوں کی تربیت اپنے اخلاق کے مطابق کی اور اپنی تہذیب و ثقافت یعنی کفری تہذیب و ثقافت جس پر وہ خود پروان چڑھی تھی انہوں نے اپنے بچوں کو بھی منتقل کیا اور بعض عورتوں کا تو اتنا زیادہ اثر رسوخ تھا کہ وہ اپنے نابالغ بچوں کو خلافت کی گدی پر بٹھایا کرتی تھی اور ظاہر سی بات ہے کہ نابالغ بچے چھوٹے چھوٹے لڑکے جو کہ محلات کے مزے اور عیش و عشرت میں مصروف تھے جب ان کو حکومتیں ملی تو حکومت کے اہل نہیں تھے چناچے ان کے جو وزرا ہوتے تھے کمانڈر وغیرہ ہوتے تھے وہ ان حکومتوں پر قبضہ کر لیا کرتے تھے چنانچہ خلافت اور عمارت وغیرہ کا ستیہ ناش ہو جایا کرتا تھا وصدق عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بات یہاں پر ساز محترم مصنف ابن ابی شیبہ سے نقل کر رہے ہیں ان قال قال عمر رضی اللہ عنہ تہلکل عرب ہے ابنا او بنا فارس عرب اس وقت ہلاک ہو جائیں گے تباہ ہو جائیں گے جب فارس کی بیٹیوں کے بیٹے بالغ ہوں گے یعنی ایرانی شہزادیوں اور لڑکیوں کے بیٹے جب بالغ ہوں گے اس وقت عربوں کی ہلاکت اور بربادی کا آغاز ہو جائے گا اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت نقل کی جاتی ہے لم یزل امر معتدلن حت نشہ ابنا فقالو فقالوا بر فغ فضلوا ابلو بنی اسرائیل کا معاملہ بالکل ٹھیک ٹھاک چلتا رہا حتہ کہ ان میں مختلف قوموں کی باندیوں کے بیٹے پروان چڑھے اور وہ بڑے ہوئے چنانچہ انہوں نے اپنی عقل لڑانی شروع کی فد الو خود بھی وہ گمرہ ہوئے اور لوگوں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا میرے بھائیوں میری بہنوں آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر قوم کے جو اپنے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی قوم کے لیے کسی نہ کسی حد تک مخلص ضرور ہوتے ہیں لیکن جب کسی قوم کی باغ ڈور اور قیادت غیر قوموں کے حوالے ہو جاتی ہے خصوصاً اگر وہ کافر ہوں اور نا اہل ہوں تو ایسی قوم کی تباہی سامنے نظر آنے لگتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں آج ایسے حکمران مسلط ہیں جن کی بیویاں اور اب تو بعض حکمرانوں کی مائیں بھی اس فہرست میں شامل ہیں غیر ملکی ہیں ان میں صرف فہرست ہمارے درباری مولویوں کے امیر المومنین ملا عمران خان صاحب ہیں جن کے کردار اور کرتوتوں سے پوری دنیا باخبر ہے جن کی پہلی اہلیہ ایک یہودین تھی اور اس پر آپ دوسری باتوں کو قیاس کر سکتے ہیں بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں بھی سبحان اللہ والی بات ہے ترکی زبان میں ایک محاورہ ہے کہ مچھلی جب سڑتی ہے نا تو وہ سر کی طرف سے سڑتی ہے تو آج کل بھی ہمارے ملکوں پر مسلط ان ناحل اور بدبخ قسم کے حکمرانوں کا یہ حال ہے اللہ تعالی ہماری امت کے حال پر رحم فرمائے اللہ تعالی مسلمانوں کے حال و استقبال پر رحم فرمائے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اسلامی حکومت عطا فرمائے وصل اللہ تعالی على خیر خلقی محمد وصحبی اجمعین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ